وہ نے مراد سامنارے کتابیں ہے و یہود دارید دا فضیلت کو جہدار من مکہ جی کر اوپر تاخیں یہ او یہ مسلک سعادت دی دا پر فضیلت مشکل بھی ملکان با نی اور اسرے دا, دا, دا خپل مسلک پر اسے رضا الہ اخلاف نہ تھے کبھی وجے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 شاد مخاطب معلوم کی مخاطبان حاصل تو ہو بغیر بغیر بےکار ما حال کرے ما يكون فیدور الضا ما راج عمل عاصب داز چھپی حملہ کون و پایک مار شمال درانہ کت نون رضا نہیں کرے او چھپی حمله ضرورتی اللہ وہ يصاب اللزار و زاری بلا قصد قطان رضی کی سباز نشہ حزمدار حکم چھ مرن اگر قد قضی نہ نے رضا پیدا چھکنے او بس اجی ستجمہ کیدی چھ قرآن کے نمبر آئے تنہا بارہ ہم لوگوں کو ہم لوگ آشمین مخصوشب نے فعال نزی پجواد لقتد غیر قصدی کی یا ہم من و هم پیتبار دباز احکام و دلیاسرہ نپیتبار دباز قصدی چاکہ اسن لے استرقاط لے سزیرا علیہ وسامیتو یکور لا حمای اللہ اللہ صلی احمید <تصفح> سرین علیہ سمیعہ بی عبداللہ این عبادت قلانتا سنبید زراری و دانا یا حد ازنا عمین شہرون این عبید سرین قلانتا سنبید زراری قلانتا سرین علیہ سمید قلانتا سرین غباروں کا جنتارم دقدس مقدس ولياتنا اننا من عند الله <سؤال> تعالى <سؤال> جاءنا ان الله بنى علينا من امرنا فاذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عندما نريد سنتها بالديون منشاء بقوله نيشان لما حكم ده قبل الساجس لا يجوز حكمي ذلك قدنا خبر <تصفيق> <تصحود حتثشدة> <تصحود> نافع بن عبد النافع بن عبد القيس بن علان بن عباس چمس کہ ذرا ذینۃ او نیزہ واری وہ تو کو ذرا اوپر ذرا تدلیف تے نہت پیدا میرا مریضہ شروع نبی نے تم کو مقرر کیا جلا کا طریقے ان وجہ تم کلام و کلام احرقواهما بالله انا من بروجن انا من تقارص الان وعلان ونيجي بواحد اغنيه كمان بقى وانا نار لا يازل اقولكم اكماتكم اشربكمات اشربون چه بیذا خبرو فسفزا بدرك جوت بیذا بسر شروع کر بندقول لوكنسلوا پایکی واسید قومن قوم درو عارفين تو برابر ابن عباس فقال الله محسن کی پر دا خلاف دار دی مسلک کیسج امام نے صاحب فلسرائے خوش گئی مسلمین نے کہ جن مسلمانان مقابر خلاص کے وغیرہ ازادی عذاب کئی ابو قتل کی کہ سرقات کی وجہ طور کے چار نے ابو نے جمع کو مابین طور نصوص درات کی رضی وجاہت اور دار کی دولت کے متصمدار کے قتل متاین دے فقر المشرکین حيث وجدتمو اور لا جدل الافضل من ولا من ولا جدل منن, منن افضل بلا تا وہ ذا منصوب ہے بارا دوسرے دو ذوے والے امام مالک رحمتہ امام امن با بالفا کی, بال فدا وی کی فدا وی امام دے ایسی کی تخیر دے امام کا امور سراثوں کی ایسی باپ کی تفصیل کی حدیث تو سماما دے جاگر ترشیو کشفقت سو ویشت جیل دیسانی کی کہ نبیر صاحب آبان من قڑھو مازا ہم دے کیا سوما اگر ان تقصد تقصد زادی من وینتن امتنے منا شاکرین او کچھ رمار وار ان مارچتون ویتر ادرکو لے شب مارا سڑی رہے دے نبیر صاحب دے برا دیو دے دے جواب ختم <س desserts> <فمرات> کی <س Hence94> <makingathrebbe>. ہازن مسئلہ یہ مسلمان فلاۃ قادری کو قائل ش ہو وہ دے مسلمان اسیں فارہ دا نے قتل جائز ہے یا مات و ثون جائز دی یا سے تیر چل رنگی دی امام مالک بھی کہتا ہے امر اب سناوی معلوم کر لے او دلرا مدے نام مال وصول یا قتل کول ہسرے چ تکم اجازت نہ ازاں داں از جمعو مسئلہ دا از چلے لیکن تو دربار سے جائز دیکھے پر تکثر دیکھے پر حضور سے بھی گزارش کرمانی میں میں تو ان جو ہم نے تکثر سنا جب حدیث ہے ان نورانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاوا کنا مو بچے ذکر کرے انا تو سوال کیا کہ راتوں کے دن سوال کیا کہ حس اللہ وبسی میں در ہو کم قسم کے تکثر کرے باوان چامنوں اور کرے امنو حضرت اپ نے امن کے ایسی وہ کوتن کا تکنے تو بے در ہوتے باوان نے ہر کم میری غلطی اور اللہ حافظ اور ذکر مسلمان نے سنے دی وہ دیکھ بھائی کہ سجدے شکر کی چیز ہے۔ مثلا اخلافی نے کے پہل داخل۔ انہیں مساواۃ ارتساص واकदو قرنی ذکر کی۔ اب واسو کا رضی اللہ کے اگے جدا اور اعوذ سکما میں کار کلا ہو سے اگے ذیون پر جو معنی متھا اقا کری اور ہاری ذکرہ فرمایا ہے رسول مجرد مشرق تمرے ہوئے کیا ناغو سجائز ہے ہمارے قوید اعتراض بیاد آب اللہ ناغذر چاہاں پہا در در سرد سردنا در مغزینوں کے با چی باسور مستثنانی لکاسور دفر ہے یا دفار دمجازہ اور دے اختلاف دے چونکے دے کہ مصنعہ گرہ مسلمانہ دا دے و جنباز دکر کچی دا قبل نقیب نیسیری قبل نظور دا خدود نو اور شافی مساوات لنگ مارگ مارتے خراب ہوگی لان دا کو دیدا دی دی با دی دے جی ملامی جنہ بیزاں اعمال دا دے آئے گا ان قانون کموچے کہ دا زیر میں جاری بروات دے نمو مساق رپارہ برچھے مگر دا کے پیورشے دو خانو سرا کو مخانص صدقات کے باہر کرے گی دلال بدے لوکوں کو شک متیاد مسہ شروع ہوتا وہ شریبیون والا دارجہ عمل وہ شری عملو ہر سرواتو هذه الرماله بن الحسن 27 وقد نوى وتقدر وكبر ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اما ترجع قسمات رجل النهار اما ترجع كما ترجع الله نالوا زمانه الذين جراوا شيئ جراوا شيئ فطاه اليوم ثم امر بما جاء لمقامنا و اخيا واعوذ بالله استرجع لوجهك فطار بريد الله ليس كما ترون الى حجر لا تظنوا فما في صنع اور ابو کلابۃ کا تعلق تھا وہ تھا نہ راضی کو یوزرنل رکھیں تفصیل یہ طل عامرو العزیز تقرا ویس تو دو قصاری مبارکی تفصیل کو تو قصا ہمارے سبوت کا نذار علیم کے دراجن علماء اور قافن میں عامسا اور قصا تو پکوان کلاچ کے ساتھ پہلے بارش تھا جنۃ فوز کو نا جوڑ کے نش پہ دیوار کے ساتھ نالے فداز کے چوا کے جا مین کی جو وقطنوا وداوا وجدوا تصارع كلامه قالوا ادارت عليه واذكره اذا قتل بالقصاوه جديدا قتل بده وجهي سوت قتلوا الله ورسوله فنرغراماليت قتلوا اولئك الوال كانه ان الله يهمه امره وسائر الذي يطال اتنا تطمیر با فارد تطمیر ما صورتوی میں صورت جملا و مغایرت جملا درس آتنا پیغابار چیمیگی چلیو بازی روات کہنے جا حل لا نملتن مول سورت چیزاری حل لا نملتن و آحیرتن معلومی کہ چیزن چی دن عملی موزی جائز ہوں لیکن دن تور کھولا چیز را فدیوانے منا مکیا لانا جملا تحریک لانے موزی متعدیر آنے شی صرف موجودہ چاہتا تھا بتا دیں گے امداد محمدیٰ شاداب والے مدرسر کے مالک اللہ <تصفح> فلا تناموا فالله قد والله يا انكرت اركت channel تناركت امه من الله لا ديون تجوز صار يومي لا احرقت امه من ام حللنا من ظهر يوم مخلوقات جل الله الذي كان معلوم مش جدا للتسميع انا ناتون انواع مخلوقات الله تصفيحات تسبح الله حتى التسبيه انا حكم اختلاف صحابوں نے روان دے جب بکر صدیق نے روانا ہوا آغاثنا امانا دے وہ دعویہ حکم کہو پل جوش سجدہ بانکوئی اوہا اچھا جائز عمر نے دا روانگی دے خالد دے روانگی دے تزلیق ہم دا روانگی کم تحریف جاغان حصور الفتح اور لتزلیل کو جائز دے اور کم چیز دے مقاصر زفار نہیں صرف لگا امانا دے شام طرفنا تھا مارا یہ میرے صاحب نے کہتا رہے تو سر صاحب بھی پیش روی اور اللهم تری دعوۃ نور یمنا دی ان فلا کا لے او ا کثرہ وہ رسول اللہ صلی رسول اللہ اللہ علیہ وسلم رضی اللہ اجا دی باجا جی جی پرشاں لگنے ماجے تو خطا ترق دا قال اجوب تو وہ ماجے نہ تو پرشاں ڈٹ با دی تشبین تو سے بڑے ہاتھ سے لگا چون کہ ڈرشی ان لاگی ذات دار ذات دا سے ذرا ذرا کینہ خالی لرجونا رذوب سے ذرا جیتے کو ذو اوموزو توزیو نا تھوندری شکو آواز روا پرشانت پمن کوک وائے تذبیب بدی کی دیسن کی رسن کی کوک وائے اجرب پمنوک وانے ناد کوری تو نے کی توئی لا تو لیل کفار ظفر جائیں حسن ظفر کے پار محارب ہندوستانی قال هذا قال شماله قال هذا جواب له قال ورث بابا وقال حكي سمينا وقال هو حمار علامہ مرہت نے فرمایا کہ فقاعدہ باب الحج میں مدخلت علیہ قبیاب رضی اللہ رجال نے بتانا کہ تو دفتر کو بڑا ہے اور ردی جمعہ جا کے جانے نویدہ قبیاب رضی اللہ فرمایا جو دو بکون مال جان کہ فلازم ہے علی خبر نے ما حتى کہ आवाजें गुको के आवाजें खराव बोला कोई टिलर शिकार सुन्न خرج وانا دعکم ذی را را پڑوئیتا چکم دذی پڑوئیتا خطر اپتی دور پارا چیز کشم دینا کوئی کارکو او پریوتنم ماہ مانا خرمی کن چلم کدر سیدریم اگر پریوتنم خطا پوچیا آتی رجلی نو خطر اپدونا پر خرچپ مردی راکار دفت مارا ریباری محطا جا راکار صاحبو نیم دلنکے جو عالم را آواز خبر كون كده موظدا واعيا نايا رجل يومنا تاريخه كما بريد تو سنه نويا لغا كبيره خبر موظد ورافيد تاجر لش دي تاجر لش انا دیگر نہیں مران مانو پرباد نظر انا را نظر انا را نظر انا را نظر انا را نظر انا را نظر انا را نظر انا را حاصل کے اللہ ذملا وجزاها الهجمه في هذا التجمع الجماعه تنادي نيي طلب ارغوا يركنا قبل قاتل قاري امامنا يطلب هذا مننا نجد بابا اللہ <تصالح> نے جب کہ داوود میجا کے حوالے میں ادا کر اس میں واسطہ